و تعہ بسم اللہ بول اَََد اللہ یََُُ اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے والدین ہیں اور اس کے کوئی برابر نہیں اور وہ اكیلا ہے محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت دعوت توحید تھیں وما ارسلام من قمر من قمر رسول اللہ الہ اللہ بدھون جتنے بھی انبیاء آئے رسول آئے سب کو ہم نے کامن نوٹس بھیجا تھا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ویلا آدن خاہم حدن عادیوں کے پاس علیہ السلام آئے کال یا قوم عبد اللہ میری قوم رب کی پوجا کرو ماں رقم ملیلاً غیر اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے ویلا سمعود سمودا خاہم سمودیوں کے پاس علیہ السلام آتے ہیں اور ان کی بھی یہی دعوت ہے او عبد اللہ مالکم نیل اللہ کی پوجا کرو اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے تمام انبیاء یہی بات کہتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فاران کی چوٹیوں پر صفا کی چوٹی پر بھی یہی نعرہ لگایا کو لا لاہ لہ تحفل ہو لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ لا الہ الا اللہ کامیابی کی ضمانت ہے اگر اس کو اپنے کال یا عمل سے اس کی نفی نہ کی جائے یہ کامیابی کی ضمانت ہے فرمایا من لا الہ الا کال صادقا من قلبه دخل الجنا جو بندہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے جنت میں ضرور جائے گا نا من المل عَمَلْ, عمل اس کے جیسے بھی ہوں یعنی عمل کی سستی بھی موجود یہ نہیں کہ عمل ہو ہی نہیں عمل میں کوتاہی کمزوری گناہ بھی ہو ڈائریکٹ جنت میں جائے یا وایا جہنم جنت میں جائے الیاز بلّہ جنت میں ضرور جائے گا فرمایا من قال لا الا اللہ صادق من قلبی دخل کالج ابو ذر رضی ذرہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں رسول و انسنا و انسر اگر چور اور بدکار ہو فرمایا پھر بھی جنت میں ضرور جائے گا کہتا جی چور اور بدکار ہو فرمایا پھر بھی جنت میں ضرور جائے گا کہتا میں کہہ رہا ہوں چور اور بدکار ہو فرمایا اللہ رگم انف اب رین ابو ذر تیری ناک کو خاک آلود کر کے جنت میں وہ ضرور جائے گا جو گناہ گار ہیں سدا پا کر جنت میں ضرور جائیں گے جو گناہ گار ہیں مگر اللہ نے ان کو معاف کر دیا وہ سدا پائے بغیر جنت میں ضرور جائیں گے آخر میں وہ رہ جائیں گے جن کا لا الہ الا اللہ درست نہیں تھا یا تو انہوں نے یہ کلمہ پڑھا نہیں یا پڑھا تھا مگر اپنے کال اور عمل کے ساتھ اس کی نفی کر دی نماز میں کہا ایا کا نعبد تیری ہی پوجا کرتے ہیں ایا کا نسطین تو جس سے ہی مدد مانگتے ہیں اور نماز ختم ہوئی تو کہتا ہے عبد القادر جیلانی تو بھی مدد کر جا علی بنبی طالب مدد کر جا فلاں فلاں نماز میں توحید کا اقرار کیا نماز کے فوراً بعد اس کی نفی کر دی مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں میرا ابا ایسا تھا میری امی ایسی تھی اس کا کیا بنے گا صدقہ کروں دعا کروں استغفار کروں یا نہ کروں میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس کی آخری حالت کیسی تھی اگر تو بولے نماز پڑھی تھی نماز کے بعد شرک نہیں کیا میں کہتا ہوں توحید پر فوت ہو گیا نماز میں شہادت کا کلمہ آتا ہے منکانہ آخر و کلام ہی لا لہ لا دخل الجنا جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی جنت میں جائے گا اگر آخری کام شرک اور کفر والا کر کے مرا ہے نہ جنازہ جائز ہے نہ استغبار جائز ہے نہ صدقہ خیرات جائز ہے نہ حج عمرہ جائز ہے اس کی طرف سے اور اگر آخری بات توحید والی کی تو یہ سب چیزیں توحید پر مرا سب چیزیں جائد ہو جاتی ہیں اتنا عظیم کلمہ ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی قیامت والے دن پیش کیا جائے گا اس کے اعمال اتنے برے ہوں گے کہ 99 99 ننانوے رجسٹر اس کے بادام والیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ہر رجسٹر اتنی دور لمبا دراز ہوگا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا رجسٹر جاتا ہے اور نظر کہاں تک جائے گی اس دن اللہ تعالیٰ تیرا پردہ آنکھ کا ہٹا کر کے تیری نظر کو تیز کر دے گا ساری کائنات کے آخری کونے میں اگر تیرا مجرم بیٹھا ہوا ہے تجھے نظر آ جائے گا اللہ یہ میرا مجرم ہے اس سے مجھے بدلہ لے کر دے اتنی نظر تیز ہے جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک رجسٹر جاتا ہے اور ہے تعداد میں ننانوے ہیں اللہ پوچھے گا سنا بندے میں نے میرے لکھنے والوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی کہے گا یا اللہ نہیں میں ایڈمٹ کرتا ہوں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ سب میں نے کیا ہوا ہے اللہ فرمائیں گے دیکھو میرے بندے نے کوئی نیکی بھی کی ہو تلاش کرتے کرتے اس میں ایک کارڈ نظر آئے گا اس کارڈ پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ یہ توحید کا کلمہ بڑھتا تھا گناہ بڑے کیے لیکن کلمہ پڑھتا تھا اللہ تبالا کو بطالا اس کے کلمہ والے کارڈ کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھے گا دوسرے پلڑے میں سارے ننانوے رجسٹر بدعمالیوں کے رکھے گا فرمایا وہ کلمہ جھک جائے گا سارے امال اوپر ہو جائے گا تو بدعمال آدمی چاہے رب دل جلال اس کو سزا دے کر جہنم میں ڈال کر پھر جنت دیوے یاخروج منار امن قانفی کل بھی مسکال وزرۃ ایمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ذرے کے برابر بھی ایمان ہے جہنم سے نکال لیا جائے گا اللہ چاہے تو جہنم میں ڈال کر نکال کر جنت دے یا کسی کو اپنے فضل سے معاف کر کے جنت دے جس نے سچے دل سے کلمہ پڑا ہے اس نے جنت میں ضرور جانا اور یہ توحید ہر چیز میں اس بات کے دلائل موجود ہیں ففیق الش اللہ آیتن واحد ہر چیز میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ ایک اللہ کی شان ہے کہ کافر ڈاکٹر مسلمان نہیں ہوتے ورنہ جتنا انسان کو وہ جانتے ہیں ان سب کو مسلمان ہو جانا چاہیے ہر ہر چیز میں دلائل موجود ہیں کیمیا دان ہو پھلکیات والے ہوں جو بھی اس کائنات کو پڑھتا ہے حق ہے کہ اس کو مسلمان ہو جانا چاہیے کیونکہ ہر چیز میں اس بات کے دلائل موجود ہیں کہ اللہ ایک دو رب ہوتے تو یہ اس طرح کائنات نہیں چل سکتی حج پر انسان جاتا ہے توحید سے شروع ہوتا ہے توحید پر ختم ہوتا ہے گھر سے نکلنے کی دعا پڑی لا الہ الا اللہ احدہ لا شریک لہ الملک و لہ و یو وهو وہ لا وہود بے دل وهو ولا کُ الشن قدیر ابتدا ہی توحید سے ہوتی ہے لا الہ الا اللہ لا شریک الح اللہ کس میں کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے پھر تاکید کرتے ہوئے کہتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ جب ہم طوطے کی طرح پڑھتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں طوطا اس سے حلف لے لو آپ کہ میں پنجرے سے نہیں نکلوں گا وہ کہے کہا میں پنجرے سے نہیں نکلوں گا اب لو اللہ کی قسم میں پنجرے سے نہیں نکلوں گا وہ کہے گا اللہ کی قسم میں پنجرے سے نہیں نکلوں گا کھولو تو بھاگ جائیں گا اس لیے اب کو تو تو کہہ رہا تھا میں نہیں نکلوں گا اور حلف اٹھا کر بھاگ رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کو معلوم نہیں کہ میں نے تمہیں کیا کہا ہے وہ جو تم کہتے ہو وہی کہہ دیتا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں کہ میں کیا طول اکرار کرتا ہوں آج کے مسلمان کا کلمہ توتے کے کلمے جیسا ہے اللہ ماشا اللہ وہ کہتا ہے لا لاہ شری کلا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر غیر کی عبادت کرتا ہے اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں کہ میں نے کلمے میں کیا پڑھا ہے ابو لہب سے ابو جہل سے کہا جائے لا الا اللہ پڑھ لو بولے نا یہ ہم نہیں پڑھ سکتے چھوٹا سا کلمہ ہے گردن کٹوا رہے ہو مار دیں گے کہتا نہیں ہمیں معلوم ہے کہ اس کلمے کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم پر کیا کیا فرائض عائد ہو جائیں گے کیا کیا ذمہ داریاں لگ جائیں گی کیا کیا کام ہم پر حرام ہو جائیں گے ہم یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اللہ اکبر کلمہ پڑھنا چاہتی ہے مسلمان ہونا چاہتی ہے بیعت کرنا چاہتی ہے آپ پردے کی اوٹ میں ہاتھ لگائے بغیر بیعت کرتے تھے پھر واپس ہو جاتی ہے آپ نے پوچھا آپ کیوں واپس ہو گئی ہو کہتی ہے جی ایک عورت میرے باپ کے مرنے پر بہت روئی تھی بین کیا تھا سینہ کوبی کی تھی اس کا مجھ پر احسان ہے اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مرے تو میں بھی اس پر اتنا ہی رو جتنا وہ میرے مرنے والے پر روئی تھی آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو مجھے منع کر دینا ہے اس لیے پہلے میں اس کا قرض چکا کر آتی ہوں جا کر اس کو کہتی بہن بات سمجھ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور تم میرے مرنے والے پہ روئی تھی اب مجھے جتنا چاہو ر لا لو اس کے بعد تیرے مرنے والے پر میں روؤں گی نہیں اس لیے کہ کلمہ پڑھ لیا تو یہ ساری چیزیں حرام ہو جائیں وہ لوگ کلمے کا معنی سمجھتے تھے آج سندھ میں چلے جاؤ اگر کوئی تجارت میں امین نظر آتا ہے تو وہ غیر مسلم نظر آتا ہے اللہ ماشاء اللہ تھار میں چلے جاؤ صحیح تول والا ملاوٹ کے بغیر مال چاہیے اور وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اگر مسلمان ہو جائیں تو ہم ان سے پہلے مسلمان ہونے کو تیار ہیں مسلمان کی پروڈکٹ چیک کرنا وارنٹی لینا ضروری ہے جاپان کے کافروں کی پروڈکٹ ہو اس کی پیکنگ کھولنا بھی ضروری نہیں لے جاؤ کوئی غلط چیز نہیں نکلے گی مسلمان کا کنیما تماشا بن گیا تصویر نکالو اس کی ضرور لگاؤ سینے پر ایک تبلیغی کے ڈاکٹر تھا اس کے میں چیک کروانے گیا میل کے شیشے کے نیچے وہ باقاعدہ تکون بنی ہوئی تھی کانگ ادھر سے لا ادھر سے الا الا اللہ اور جا کر کے پھر سینے پر گردن گھما کر کے چوٹ لگانی ہے جب الا اللہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو آ کر کے اس کی انتہا الٹے ہاتھ پہ سینے پہ ہونی چاہیے یہاں آ کر کے ضرب لگانی ہے یہ وظیفہ ملتا ہے بڑے جتنوں کے بعد بتیاں بجھا لو سر ہلانا شروع کرو ضربے لگانا شروع کرو جب دماغ خراب ہو جائے تو بولو مجذوب ہو گیا ہے کیا کیا وہ کلمہ جو ایٹم بم سے زیادہ طاقت رکھتا تھا وہ کلمہ جو جنت کی ضمانت تھا وہ کلمہ جو دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت تھا اس کی ہم نے ضربے لگا لگا کر اور اس کے ہم نے دھچیاں بخیر کر اس کے ہم نے جگیڑ اور ادھیڑ کر وہ اس کا حشر کیا ہے یہی وجہ ہے کہ کافر کلمہ نہیں پڑھتے تھے سمجھتے تھے کہ اس کے کیا تقاضے ہیں اور ہم سمجھتے نہیں اس لیے ہم سے نکلوالو اور بعد میں پھر پوجا کی جائے گی تو غیر اللہ کی جائے گی پینتالیس پچاس لاکھ حج کر کے آئے ہیں گھر سے نکلتے وقت کلمہ توحید نہاتے وقت کپڑے اتار کر کفن پہن لیا یہاں پہ قبر کا تصور ہے اور عرفات میں حشر کا تصور ہے کفن پہن لیا یہ قبر کا تصور ہے اور عرفات میں حشر کا تصور ہے سب کچھ حصہ جسم کا ننگا کیا ہوا ہے اس کو ڈھانپ نہیں سکتے حشر میں سارا جسم ننگا ہوگا یہاں کچھ حصہ کیا ہوا ہے ایک جیسے سب نظر آتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں بہت زیادہ سہولتیں ہونے کے باوجود کتنے کام ہیں جو کوئی نہیں کر کے دیتا خود کرنے پڑتے ہیں پیدل چلنا پڑتا ہے جتنے چاہو سہولتیں لے لو پیدل باہر چلنا پڑتا ہے اللہ اکبر کھڑے کھڑے انسان تھک جاتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین میدان محشر میں وہ دور اسٹریلیا والا فیجی والا اور اس سے آگے والا شام کی سرزمین تک پیدل چل کر جائے گا وہاں محشر کا تصور ہے یہاں قبر کا تصور ہے بڑے بڑے اچھے کپڑے پہنتے والا بڑے نخرے والا اب وہ سادہ چادریں پہنے ہوئے ہیں جہاز پر بیٹھا جب جدہ بیس منٹ رہ جاتا ہے تو وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اب ہم نکات سے گزر رہے ہیں پھر کیا کہتا ہے لبیک اللہ لبیک آگے لا شریک الک الق یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے تیرا کوئی برابر نہیں ہے تیری صفات کسی اور میں نہیں ہیں تیری جیسی ذات کوئی اور نہیں ہے تیرے جیسے کمالات کسی اور میں نہیں ہیں بعد میں کہتا ہے نہیں اللہ جیسا علم فلاں شخصیت میں ہے اللہ جیسی قوت فلاں پیر میں ہے اللہ بچے دیتا ہے تو فلاں قبر والا بھی دیتا ہے اللہ بارش برساتا ہے تو فلاں والا بھی برسا سکتا ہے اللہ کسی کی بیڑی ڈبو دے تو میرے پاس آپشن ہے وہ تار دیتا ہے بھلے بارہ سال گزر چکے ہو اللہ کسی کو قتل کر دے وہ بارہ سال بعد تیرا بھی دیتا ہے زندہ بھی کر دیتا ہے اور وہاں کیا کہتے ہیں نبھائی کہ اللہ آ گیا تیرا مجرم آ گیا تیرا باغی آ گیا تیرا کوئی شریک نہیں میں سب تسلیم کرتا ہوں لا شریک الگ الگ اور بار بار پڑتا ہے بار بار ہزاروں بار پڑتا ہے لا شریک الگ الگ لمبا کھینچتا ہے لا شریک الگ الگ بیک یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اور بعد میں کہتا ہے ہاں ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی انہرا جا کر کے کابۃ اللہ کا طواف کرتا ہے یہ واحد پتھر ہے جو چومنے کے لائق ہے دنیا میں اور کوئی پتھر چومنے کے لائق نہیں ہے یہ بھی توحید توحید واحد ہونا عمر بن خطاء رضی اللہ تعالیٰ گئے جا کر کے حجرِ اسود کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سن ان کا حجر اسود سن انی انک حجرن مجھے یقین ہے کہ تو پتھر ہے لات در والا تنخواہ نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نہ نقصان کا مالک ہے لولا انتبی صلی اللہ علیہ وسلم کبلا کا ماں اگر میں نے اپنے حبیب کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی نہیں چومتا تھا جنت کا پتھر ہے فرمایا جب نازل ہوا تھا جنت سے سفید تھا ہو خطایا بنی آدم آدم زادوں کی غلطیوں نے اس کو کالا کر دیا ایک پتھر ہے جس کو چوما جا سکتا ہے اس کے سوا کسی قبر شجر حجر کو چوما نہیں جا سکتا ایک بیت اللہ ہے جس کا طواف ممکن ہے اور کسی قبر شجر حجر کا طواف جائید نہیں ہے یہ سب توحید کے سبب ہے لیکن افسوس ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے علاقے کا ایک فوجی وہاں جاتا ہے وہ کہتا ہے مولانا معاف کیجیے گا بتانا یہ جس کا تواف ہو رہا ہے کس کی قبر ہے وہ بیچارا سمجھتا ہے کہ یہ بھی کوئی قبر ہی ہوگی کیونکہ اس نے بچپن سے تواف ہی قبروں کا سیکھا ہے اس کو معلوم ہے قبر کے ساتھ تواف نہیں ہوتا اللہ اکبر تواف کرنے کے بعد دو رکعتیں ادا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں کل ہو اللہ ہو کل یا بھرون پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں کو ہو اللہ آحض پڑھتے ہیں دونوں ہی توحید والی صورتیں ہر لمحے اس کو توحید سکھائی جاتی عابد تم پوجا کرتے ہو میں اس کی کبھی پوجا نہیں کروں گی جس کی میں پوجا کرتا ہوں اس کی تم کبھی پوجا نہیں کرو گے لکم دین اکم ولی دین تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے ساتھ کوئی مداحنت نہیں کوئی لوچ نہیں کوئی نرمی نہیں میں تمہارے معبوطوں کی کبھی پوجا نہیں کروں اگلی सूरत صورت میں اگلی رکعت میں کل ہو اللہ و عہد اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ماں ہے نہ اولاد ہے اکیلا ہے لم یا کل رہ اس کا کوئی ہمسر نہیں برابر نہیں اگر اللہ علیم صدور ہے اگر اللہ علام ہے اگر اللہ علیم ہے اگر ربعۃ الجلال خبیر ہے اگر باریک بین اور لطیف ہے تو اس جیسی خبر رکھنے والا کوئی نہیں ہے اس جیسے علم والا کوئی نہیں ہے اللہ خزانوں کا غیب کے خزانوں کا مالک ہے غیب کی معلومات کا مالک ہے جس کو چاہے غیب کی معلومات دیتا ہے جتنی چاہے دیتا ہے جتنی دے دیتا ہے اتنی معلومات اس کے پاس آ جاتی ہیں جو معلومات رب نہیں دیتا وہ اس کے پاس نہیں ہوتیں اصل علم کا خزانہ اصل علم والا اور عبدالجلال لکھ رہا ہے ساری کتابوں سنت تمام آیتیں اور حدیثیں یہ غیب کی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ جیسا علم رکھتے ہوتے تو پھر وحی آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی دونوں کے پاس برابر کا علم ہے تو وحی کی کیا ضرورت ہے بھائی وحی کی کیا ضرورت ہے نبی کی نبوت کا انکار ہے یہ کہنا کہ دونوں کا علم برابر ہے رب جلال اوزلال کرام خزانوں کا مالک ہے قوتوں کا مالک ہے اللہ اکبر من اللہ عندنا وما اللہ معلوم ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں لیکن ہم لوگوں کے مزاج اور ان کے حساب سے نازل کرتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان ہے اگر پہلے اور پچھلے جن اور انسان ساری مخلوقات ایک میدان میں جمع ہو جائے اور منہ پھاڑ پھاڑ کر جو چاہے مانگتے چلے جائیں اللہ ان کی ہر ایک کی تمنا پوری کرتا چلا جائے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کیا فرماتے ہیں ان مجاہدوں کو گناہ سے بچا لیتا ہوں میں رب ان مجاہدوں کو گناہ گار قرار نہیں دیتا جو آتے ہیں تیرے پاس کہ آپ ہمیں سواریاں دیں ہم اپنی جان شاور کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں ادھر کر لیتے ہیں لاجی دماحم علیہ میرے پاس سواریاں نہیں طلع وہ ہا جان اللہ جدمافکون وہ بےچارے واپس چلے جاتے ہیں آنکھوں سے آنکھوں کی برسات ہوتی ہے کاش آج ہمارے پاس پائی پیسہ ہوتا سواری ہوتی آج ہم اپنی جان پیش کرنے کے قابل ہوتے آج پیسے کی وجہ سے ہم ہار گئے فرمایا یہ لوگ ان پر کوئی گناہ نہیں گناہ تو ان پر ہے جن پر وسائل پورے ہوں پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں وہ آگے نہ بڑھے جہاد فی سبیر اللہ نہ کریں ان پر گناہ ہے جو ادھر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسائل کی کمی کی وجہ سے ان کو واپس کرتے ہیں تو اللہ کے خزانے اور نبی کے برابر ہوئے مثالیں بے شمار ہیں رب دون جلانے والی کرام پیدا کرنے والا ہے زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے کائنات میں اولین اور آخری میں کوئی ایک شخصیت کبھی پیدا نہیں ہوئی جس کے ہاتھ میں موت و حیات یہ سارے علیہ السلام عارضی طور پر کسی کو زندہ کرنے کے قابل تھے اللہ تعالیٰ کی فضل سے معجزہ تھا ایک وقت آیا جن کو انہوں نے زندہ کیا وہ بھی جاتے رہے اور ایک وقت آئے گا وہ خود بھی جاتے رہیں گے موت و حیات کا اصل مالک اللہ ہے اب اگر کوئی کہے کہ نہیں بارہ سال کے بعد بیڑا بھی تر جاتا ہے بندے بھی زندہ ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے اپنا بیٹا ابراہیم ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور اس کی روح چکو لے رہی ہے گلے میں اٹک رہی ہے نکل رہی ہے ابھی دودھ پیتا بچہ تھا اللہ اکبر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں ایک ساتھی کہتا ہے جی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور کیا فرمایا فرمایا اے ابراہیم ہم تیرے جانے پہ بڑے غمگین ہیں الدمہ آنسو بہاتی ہے دل غمگین ہے لیکن زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکالیں گے جس سے رب ناراض ہو جائے ان نا براقی کا یا ابراہیم, ابراہیم بیٹے تیرے جانے سے تیرے بابا کو بڑا غم آیا لیکن یہ نہیں کہا اوے میرے کو موت تون ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے میرے بچے کی جان نکالنے والا میں تجھے اس کی اجازت نہیں دیتا ایسا نہیں کہا یہ توحید ہے تمام کمالات کا مالک اللہ تمام صفات کا مالک اللہ تمام عبادات کے لائق اللہ یہ وہ توحید ہے جس کو پل پل میں موحد کو حاجی کو سکھایا جاتا ہے اللہ اکبر صبح پہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز چڑھا سر ابدہ وہ حضم الحضہ واہدہ اللہ اکبر اللہ وحدہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جتنے دشمن تھے سب کو شکست دے کر اسلام کا بول بھالا کر دیا وہ اکیلا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں صفحہ پر بھی بار بار یہی کہتا ہے مروا پر بھی بار بار یہی کہتا ہے اٹھاتا ہے ہاتھ دعا کرتا ہے تو ایک رب سے مانگتا ہے اور کسی سے نہیں مانگتا یہ توحید ہی توحید ہے وہاں سے نکلا مینا میں گیا مینا سے عرفات میں گیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر دعا و بہترین دعا ساری شریعت اسلامیہ میں بہترین کلمہ بہترین دعا عرفات کی دعا ہے اور وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الملک وحم ولاک النشین قدیر یہ بھی توحید ہی توحید ہے توحید ہی توحید ہے عرفات میں بھی یہی کہتا رہا حشر کا سماں ہے ننگے سر دھوپ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے یہ بھی توحید ہی توحید ہے وہاں سے واپس آتا ہے ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کے قدموں پر قدم رکھتا ہے انہوں نے اپنا بیٹا رب کے نام پر دبا کرنے کا ارادہ فرمایا شیطان آڑے آیا اللہ کی پوجا سے روکتا تھا اللہ کی عبادت سے روکتا تھا اللہ کے لیے قربانی کرنا عبادت ہے وہ منع کرتا تھا اس کو پتھر مارے پھر جانور دبا کیا آسمان سے جنت سے جانور آ گیا وہ دبا کیا اللہ کے لیے قربانی کرنا عبادت ہے اور کائنات میں کوئی ایسی شخصیت یا جگہ نہیں جس کے لیے قربانی کرنا جائز ہو جس کے لیے کالا بکرا یا سفید مرغہ جائز ہو کوئی ایسی جگہ نہیں صرف ایک جگہ ہے جس کے لیے قربانی کرنا جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتا ہے میں بوانا جگہ پر جانور جبا کرنا چاہتا ہوں میں نے نظر مانی تھی آپ نے فرمایا بھوانا جگہ پر کوئی خاص بات ہے وہاں جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا بولے نہیں وہاں کوئی بت तो نہیں رہا جاہلیت کے دور میں کہا نہیں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے اور ठीक ٹھیک ہے پھر تو وہاں कर کر لے لیکن اگر وہاں वेला होता ہوتا ہو یہاں کوئی کسی की کی की کی جاتی ہو وہاں تو جانور ذبح نہیں کر سکتا وہاں سے نکلا واپس آ کر پھر طواف کیا پھر صحیح کی پھر وہی کام وہی لا الہ لہٰ کی بکارے. وہی توحید کا اقرار اور اگر وہاں سے توحید سیکھ کر یہاں آ جائے آئندہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے تو اس کا حج حج مبرور بن جاتا ہے اس کا حج قبول ہو جاتا ہے اور اگر جیسا گیا تھا ویسے ہی آ کر جو کام چھوڑ کر گیا تھا وہی وہ آ کر کرنے شروع کر دے تو جس کے حج کا اس جہان میں کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے حج کا اگلے جہان میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عماء علینہ اللہ کو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 المت محترم سامعین اور سامعات اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک بارہ ہے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائی ہے مہینوں کی تعداد بارہ ہے ان میں سے چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا مضبوط دین ہے تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر زیادتی نہ کیا کرو اور کافروں کے ساتھ مل کر کدال کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ مل کر کتال کرتے ہیں اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تبارہ کا تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے محترم سامعین بارہ مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں بنیاد ان کی سورج اور چاند ہے چاند چڑھتا ہے تو مہینہ شروع ہوتا ہے دوسرا چاند آ جاتا ہے تو دوسرا مہینہ آ جاتا ہے پہلا ختم ہو جاتا ہے کوئی آدمی صحرا میں ہو یا دریا میں ہو یا پہاڑوں میں یا جنگلات میں چاند ہر جگہ نظر آتا ہے اس مہینے کی ابتدا کے لیے کسی قسم کی کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے کسی تقویم کی کسی موبائل فون کی کسی کمپیوٹر کسی گھڑی کی ضرورت نہیں ہے پھر اس تقویم کو سمجھنے کے لیے کسی میٹرک ایف اے ایم اے اور کسی علم فلکیات کی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی ہر انسان جتنا بھی پڑھا لکھا ہو وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو مہینہ شروع ہو جاتا ہے مہینے بارہ ہو جائے تو سال ختم ہو جاتا ہے اور دن شروع ہوتا ہے سورج کے ساتھ صبح صادق ہوئی سورج طلوع ہوا جب آدھے سے آ, آگے گزر گیا زوال ہو گیا تو ظہر ہو گئی ایک مثل ہو گیا تو عصر ہو گئی غروب ہو گیا تو مغرب ہو گئی اگلا دن شروع ہو گیا یہ سورج بھی ہر جگہ نظر آتا ہے اور اس کے حساب سے دنیا کے اکثر حصوں میں یہی ترتیب ہے قطبی علاقوں میں کچھ ترتیب مختلف ہے یہ نہایت سادہ سا نظام تھا اسلام نے اس کو اپنایا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے چلا آ رہا تھا انگریزوں نے بہت تکلف کر کے کسی بنیاد کے بغیر بارہ مہینے اپنے بنائے اس کی بنیاد چاند ہے سورج ہے دلیل ہے نظر آتا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں کون سا مہینہ ہے آپ کو پوچھنا پڑے گا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے بے بنیاد بغیر بنیاد کے دن شروع کیا مہینہ شروع کیا اس کے گھنٹے اس کے دن مقرر کیے یہ اٹھائیس کا ہے یہ انتیس کا ہے یہ اکتیس کا ہے اور پھر بھی ان کا حساب کہیں آ کر خراب ہوتا ہے تو چار سال کے بعد ایک دن کی کمی کرتے ہیں کمی بیشی لیپ کے سال میں کر دیتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں یہ بارہ مہینے تو پہلے سے ہی تھے لیکن سال کی ابتدا محرم سے ہوگی یہ طے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا انہوں نے یہ قرارداد پاس کی کہ اسلامی سال محرم سے شروع ہوگا اس کے بعد یہ سال محرم سے شروع ہونے لگ گیا لیکن یہ بات درست ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی محرم کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں موجود تھی مکے کے لوگ بھی عشورے کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے مدینہ کے یہودی بھی عشورے کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے محرم دسویں تاریخ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا بھی ہے رکھنے کا حکم بھی دیا اور جب دوسری صدی ہجری میں رمضان فرض ہو گیا تو پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی عشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی رمضان کے آنے کے بعد لیکن جو عشورے کے دن کا روزہ رکھتا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں جب آپ کو ملاحظہ پیش کیا گیا کہ آپ تو ہر وقت یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ بھی روزہ رکھتے ہیں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو موافقت ہو جاتی ہے آپ نے پوچھا یہودیوں سے تم کیوں روزہ رکھتے ہو کہنے لگے اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے حضرت منسا اور ان کی قوم کو نجات دی یہ ہماری آزادی کا دن ہے یہ ہمارا یوم آزادی ہے ہم یوم آزادی کو روزے کے ساتھ مناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا اولا بہ موسا بن میرا تعلق حضرت موسا سے تمہاری نسبت زیادہ ہے وہ میرا نبی بھائی ہے رسول بھائی ہے وہ بھی اسی رب کا پجاری ہے جس کا میں پجاری ہوں یہودی اپنے انبیاء کی نافرمان قوم تھی ان کا تعلق اپنے نبی سے اتنا مضبوط نہیں جتنا فرمایا میرا تعلق مضبوط ہے اس لیے ان کے جشن آزادی میں شرکت میں بھی کروں گا اور میں بھی یہ روزہ رکھوں گا آپ نے وہ روزہ نفلی طور پر رکھنا شروع کیا جبکہ رمضان کی فرضیے سے پہلے فرضی طور پر اس کو رکھا کرتے تھے اس کو رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دس محرم کا دن تھا آپ نے اعلان فرمایا کہ جس جس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا وہ اس دن کو روزہ بنا لے اس لیے کہ یہ عشورے کا دن کا ہوتا ہے اتنی تاکید فرماتے رمضان کے فرض ہونے کے بعد تاکید ختم ہو گئی اب یہودیوں کے جشن آزادی میں شرکت کی وجہ باقی رہ گئی اس پر ملاحظہ پیش ہوا کہ یہ یہودیوں کا جشن آزادی ہے ہماری موافقت ہو جاتی ہے فرمایا اچھا لائن بقی تو اللہقابل اللہ سے اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں نو تاریخ کا روزہ رکھوں آپ کو اس بات کا علم ہے بعض علماء کو یہ سمجھ آئی کہ نو کا بھی رکھوں گا بعض کو یہ سمجھ آئی کہ نو کا ہی رکھوں گا لیکن یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا عشورے کے دن کا روزہ کب رکھنا ہے کہا گنتے جاؤ ایک دو تین جب نو نو محرم آ جائے تو روزہ رکھ لینا دس کا انکار نہیں کیا اور دوسری مصنف عبد الرزاق میں صحیح سے حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نو اور دس کا روزہ رکھا جائے پھر یہ دن بھی سارے کے سارے بہت قیمتی دن ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل السیام اباد رمضان سیام و شہر اللہ محرم رمضان کے بعد افضل ترین روزے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں تو جب یہ سارے دن ہی بہت قیمتی دن ہیں تو ان میں اختلاف سے بچنے کے لیے بھی نو اور دس کا ہی روزہ رکھ لینا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہ کم کا معاف فرمائے گا گناہ ہم بہت کرتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں میں بھی گناہ کرتے ہیں ویلمسلین اللہ دین احمان صلاۃ فرمایا نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے کن کے لیے نمازیوں کے لیے اس لیے کہ وہ نماز میں سست ہوتے ہیں توجہ ان کی کہیں اور ہوتی ہے عبادت کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں نمازیوں کے لیے بربادی ہے ہم جو عبادت کرتے ہیں اس میں بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ روزے جیسے عرفات کے دن کا روزہ عاشورے کے دن کا نو دس کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایک ایک دو دو روزوں سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے سالوں کے دو دو سالوں کے گناہ معاف کر دے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ان غنیمتوں کو ان موقعوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے یہ محرم فرمایا اور رمضان کے بعد بہترین روزے محرم کے روزے اور کہا اللہ کے مہینے محرم کے روزے تو باقی مہینے اللہ کے نہیں رمضان اللہ کا نہیں ہے شوال اللہ کا نہیں ہے ذی الحجہ بھی تو بڑا اہم ہے بسا اوقات عربی زبان میں بلکہ ہماری زبان میں بھی کسی چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اس کی نسبت کسی بڑے کے ساتھ کر دی جاتی ہے یہ مسجد کس کا گھر ہے ہاں اللہ کا گھر ہے لیکن اس کو کوئی بیت اللہ نہیں کہتا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے میں کہتا ہوں جو تیرا گھر ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے وہ علیہ ساری کائنات کا وارث اللہ ہے لیکن ایک کعبۃ اللہ کے گرد جو مسجد ہے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کاعت اللہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے جبکہ سارے گھر اللہ کے ہیں اس کی خصوصی اہمیت فضیلت کی وجہ سے صالیہ علیہ السلام کی اٹھنی وہ بھی اللہ کی تھی جو آپ کی اڈنی ہے وہ بھی اللہ کی ہے لیکن اس کو اللہ نے فرمایا ناقت اللہ و وسوکیہ اللہ کی اڑنی اسی طرح اللہ کا مہینہ اس مہینے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہا ہے مہینے تو سارے اللہ کے ہوتے ہیں تو اس حساب سے بھی یہ بڑا اہم ہے اس میں نیکی کرنا جو جگہ یا وقت فضیلت والا ہوتا ہے اس جگہ میں زیادہ نیکی کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس نیکی کی اہمیت اور اس کا وزن بڑھ جاتا ہے جو اوقات زیادہ قیمتی ہیں فضیلت والے ہیں یا جو اماکن اور جگہیں زیادہ قیمتی اور فضیلت والی ہیں ان میں کی ہوئی نیکی صدقہ خیرات روزہ نماز اس کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے ان غنیمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے فرمایا ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں باقی حرمت والے نہیں کس معنی میں کہ آٹھ مہینوں میں جہاد و کتال کی ابتدا کی جا سکتی ہے اور چار مہینے میں جہاد و کتال کی ابتدا نہیں کرنی اگر پہلے سے چل رہا ہو تو اس کو جاری رکھنا ہے لیکن اگر ابتدا کرنی ہو تو ان مہینوں میں نہیں کرنی چاہیے اور یہ حکم آج بھی موجود ہے اور جب یہ مہینے ختم ہو جائیں تو پھر کہا پخت المشرقی نافا اکاتل المشرقین جیسے وہ ناٹو فورسز بنا بنا کر آتے ہیں تم بھی مل کر قتال کرو جب وہ تجھے مارتے ہیں تو فرق نہیں کرتے کہ سنیوں کی کون سی قسم مر رہی ہے وہ سب کو مار دیتے ہیں اور جب تم ان کو مارتے ہو تو فرق کرتے ہو کہا نہیں قاتل مشرقین کافا کم آیو قاتل و ان کافا و نمو انََ مل کر لڑائی کرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ رب الجلال تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ یہ موضوع بہت لمبا اور اہم موضوع ہے جو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ محرم کا مہینہ جب ہمارے زمانے میں آتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب بازار بند ہو جائیں گے روڈ بلاک ہو جائیں گے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا گاڑیوں والے پریشان ہیں کہ اب شادی نہیں ہوگی گاڑیاں شادیوں پر نکل جاتی ہیں روڈ پر گاڑیاں کم رہ جاتی ہیں سواری بڑھ جاتی ہے شادیوں پر جانے والا بھی زیادہ کماتا ہے روڈ پر رہنے والا بھی زیادہ کماتا ہے لیکن اب محرم یہ کام نہیں ہوگا کیٹرنگ والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا سارے کاروبار کمزور پڑ جاتے ہیں اب کیا ہوگا اب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے نام پر بہت کچھ ہوگا بہت کچھ ہوگا خوب کھل کھیلا جائے گا اللہ علومستان میرے عزیز بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اسلام بننا بند ہو گیا ان کی وفات کے بعد اسلام بن نہیں سکتا بن سکتا ہے نہیں بن سکتا جو آپ پر وہی آتی تھی دوبارہ آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ابو بکر صدیق امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی عمر سے کہتے ہیں بھائی چلو ام سلیم کے گھر چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جایا کرتے تھے وہ کہے گی کہ اب میرے گھر کوئی نہیں آتا چلے گئے اور جب ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے آج ان کی جگہ یہ آئے ہیں رونے لگ گئی جب وہ رونے لگ گئی تو یہ دونوں بھی رونے لگ گئے پھر اب اگر صدیق اپنے اوپر قابو پا کر کہتے ہیں بہن تو کیوں روتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس پروٹوکول دیا ہے وہ تو ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے تھے آپ اپنے رب کے پاس زیادہ خوش ہیں زیادہ پروٹوکول میں ہیں ہمارے پاس تو کھجوروں کی چٹائی تھی تو اوپر بستر نہیں تھا کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے کبھی پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے چیتھڑوں والے کپڑے ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظیم پروٹوکال دیا ہے آپ وہاں بڑے خوش ہیں رب ربع جلال سے ملاقات کر کے بڑے خوش ہیں اور جہاں آپ زیادہ خوش ہیں ہمیں بھی آپ کی خوشی کی خوشی ہونی چاہیے آپ نہ رو اللہ اکبر اس معاشرے کی عورتوں کی کیسی تربیت تھی ام سلیم کہتی ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کا غم نہیں مجھے غم اس بات کا ہے کہ اب ان کے بعد جبریل دوبارہ وہی لے کر نہیں آئے گا اب وہی نہیں آئے گی خالق اور مخلوق کا تعلق جو وہی کا تھا اب وہ تعلق ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام نازل ہوا آپ کی وفات پر اس پر مہر لگ گئی اس کے بعد اسلام میں اضافہ نہیں ہو سکتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لئی سلو آخر و حضل اللہ با صحہ بھی جس طریقے سے اس امت کے ابتدائی لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی قیامت تک ہر زمانے میں اس امت کی اصلاح کا وہی طریقہ ہے فما کانہ فما لم یا کلفی ضمن ہی دین الف یوم الب دین جو عہد نبوت میں دین نہیں تھا آج بھی وہ دین نہیں بن سکتا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت آپ کی وفات سے کوئی آدھی صدی بات کا واقعہ ہے آپ کی وفات سے آدھی صدی بات کا واقعہ ہے اس پر جو جو لوگ ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان پر وہ عذاب نازل کرے جو ان کے وہ مستحق ہیں لیکن اس واقعے کو اسلام نہیں بنایا جا سکتا اس واقعے کو اس کی بنیاد پر دین کھڑا نہیں کیا جا سکتا اس واقعے کی بنیاد پر ساری قوم کو پر کھڑا نہیں کیا جا سکتا وہ ایک واقعہ تھا بڑا کڑوا واقعہ تھا لیکن اس طرح کے واقعات سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا شہید کیا گیا کہ سینہ چاک کر کے گلی جی نکال کر کے چبائی گئی ناک اور ہونٹ کاٹ دیے گئے پہچان نہیں آتی تھی کہ یہ کون شخص ہے ان کی بہن نے ایک انگلی پر زخم کی وجہ سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے یہ بھی بڑا دلدوز واقعہ ہے اتنا شدید واقعہ ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے حضرت امیر حمدہ یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے مکہ فتح ہوا تو یہ چھوڑ کر بھاگ گئے ان کی بہن مسلمان ہوئی اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نا امید نہ ہو تو آ اپنے آپ کو پیش کر دے آ کر کے پیش کیا آپ نے فرمایا تو وحشی ہے بولے ہاں آپ نے اس کا اسلام تو قبول فرمایا لیکن زخم اتنا گہرا تھا آپ کے دل پر فرمایا وحشی اب کوشش کرو کہ میرے سامنے نہ آیا کرو کوشش کرو کہ میرے سامنے نہ آیا کرو مجھے چچا یاد آ جاتا ہے یہ کوئی تھوڑا دل دوز واقعہ تھا بہت واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے ہیں اور فرمایا زید بن نے لڑائی کی جنگ موتا میں اور شہید ہو گیا عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا شہید ہو گیا جعفر تیار نے جھنڈا پکڑا شہید ہو گیا پھر تلوار پکڑی اللہ کی تلوار سیف اللہ خالد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے ہاتھ پر رب الجلال نے فتح رپوٹ نہیں آئی آسمان سے رپوٹ آئی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہیں سہی بخاری کی حدیث ہے آپ رپوٹ پیش کر رہے ہیں یہ زید کون تھے یہ جعفر تیار کون تھے بہت پیار تھا ان کے ساتھ خیبر کے موقع پر حبشہ کے مہاجر ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ ان کا خاندان اور جعفر تیار یہ خیبر کے موقع پر آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے کہ جعفر تیار کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ اتنا پیار تھا یہ زید بن ہارسا واحد صحابی ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اتنا پیار تھا ان کے ساتھ کہ ان کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا لوگ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار ان سے تھا اور وہ شہید ہو گیا یہ بہت بڑی بڑی تکلیفیں تھیں ہماری تاریخ شہداء کی تاریخ ہے شہداء کی تاریخ ہے خون کی لکیر ہے اس سے وہ بھری پڑی ہے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ و تعالیٰ عنہ شہید ہوئے وہ چھوٹا واقعہ ہے آدھی دنیا کا حکمران آدھی دنیا کا حکمران شہید ہو گیا بہت بڑا واقعہ ہے اس سے بھی کہیں بڑھ کر واقعہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے آپ کی موت بھی شہادت کی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں فرماتے ہیں عائشہ پر یہودی عورت نے مجھے زہر آلودہ بکری کا گوشت دیا تھا میں نے ایک لکو لگا لیا تھا وہ گوشت کی زہر اب میرے دل کی رگ کو کاٹ رہی ہے اس کی زہر میرے دل کی رگ کو کاٹ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے جسم کے اندر کسی تکلیف دے چیز کو ڈی ایکٹیویٹ کر دے کسی کو ڈس ایبل کر دے اور جب چاہے اس کو انیبل کر دے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کے جسم میں بے شمار موت کے اسباب موجود ہیں بے شمار موت کے اسباب موجود ہیں کوئی نہ کوئی وین اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری طرف بہنے لگ جائے بات ختم ہو جاتی ہے یہی دل جو تیری زندگی کی ضمانت ہے وہی دل ہارٹ اٹیک کا سبب بن جاتا ہے اللہ تبارہ کا مطالعہ جس بیماری کو چاہے سلا دے اور جب چاہے اس کو اٹھا دے وہ زہر اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم نہیں کیا اس کی تاثیر کو لیٹ کیا اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا وہی زہر دوبارہ تاثیر دکھانے لگا اس سے آپ کی وفات ہوئی اس لیے ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہودی ہمارے نبی علیہ السلام وسلام کے قاتل اور یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے اگر کوئی رونا چاہے جتنا چاہے رو سکتا تھا اگر کوئی بین کرنا چاہے کر سکتا تھا لیکن اسلام نے ان سب چیزوں کو منع فرمایا اسلام نے ان سب چیزوں کو منع فرمایا حتیٰ کہ فرمایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبور وائک تباہ وجرسہ علیہ قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا اس پر قتبہ لگانے سے منع کیا اوپر مجاور بن کر بیٹھنے کتبہ لگے گا معلوم ہوگا یہ کون ہے یاد آ جائے گا جب یاد آئے گا زخم تازہ ہو جائے گا بھول جاؤ بھول جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اگر ہم صاحب کا سب لوگوں کو یاد ہی کرتے رہیں گے تو کام کیا کریں گے اور اس لیے عزیز بھائیوں اس مہینے کا جو تصور ہے کہ اس میں مخصوص کھانے پکائے جائیں گے مخصوص آمال کیے جائیں گے کچھ لوگ اس کو دین سمجھ کر کریں گے کچھ لوگ ان کی ان کے ساتھ دوستی نبھانے کے لیے کریں گے کچھ لوگ جان بوجھ کر دین کے حساب سے کریں گے اور کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے کریں گے میں آپ سے دو ٹوک الفاظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں کو روٹین کے دنوں کی طرح گزارو ان میں کوئی ایسا کام جو آپ روٹین میں نہیں کرتے نہیں کرنا ہے کوئی اسپیشل کھانا نہیں پکانا کوئی اسپیشل کام کسی برے کام میں شرکت کسی بدعت کو دیکھنے کے لیے پہنچ جانا ان کی کثرت میں اضافہ کرنا قطعی طور پر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اس دن کی اہمیت کس حساب سے ہے اللہ تعالیٰ کا روزہ رکھنے کے لیے سویریں لگ جاتی ہیں روزے توڑنے کے لیے اسلام کہتا ہے روزہ رکھو وہ کہتا ہے توڑو قبرستان میں جانا قبرستان کو ان کی قبریں درست کرنا یہ بھی دین بنا لیا گیا ہے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں قبر ٹوٹی تھی بیٹھ گئی تھی چھ مہینے پہلے انتظار کرو محرم کے آنے کا یہ کیا بات ہے یہ کوئی طریقہ نہیں تو یہ سارے کے سارے کام ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں جو اسلام اجازت دیتا ہے سارے مہینے میں زیادہ روزہ رکھو یا کم از کم نو دس تاریخ کا روزہ رکھو اس سے اللہ تبارہ کا وطالہ گناہ معاف کرے گا اللہ تبارہ کا وطالہ جو میں نے عرض سمجھنے اور کرنے کی توفیقہ طافرمائے وبا علین اللہ تعالیٰ